جزاک اللہ سوانا بھائی رضا تار بھائی مدینہ رضا تار سبز گمبد جزاک و ملوق آج جمعہت المبارک تھا اور آج کے دن ہم محدثین کے نام رحمت اللہ تعالی علیہ جمعین کی سیرت پر بیان کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آج ان شاء اللہ تبارکہ وطالعہ امام العاشقین حضرت سے جتنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تجیبہ کے موضوع پر اور آپ کی کتاب مبتا امام مالک کا کچھ تعارف انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے آمین. الحمد للہ رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي منو سلو آمنوا وسلم و وسلموا تسلیما وسلام والسلام کا یا رسول اللہ وح ال علی يا وصحب یا حبی بل اصل وسلام و علک یا نبی اللہ وح ال علی یا نور الله. مولا ابدا کا خیر الخلق اللہ رب العزت شاخ فرما رہا ہے اور ہم دن رات یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں ازرتے ہیں ہر نماز میں تو کرتے ہی ہیں اسی دن سرمست ہم کو سیدھا راستہ چلا سرا کو راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا اور یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کا احسان ہوا ان عام یافتگان کون ہیں انعم من شہدا و صالفین یہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں نیک لوگ ہیں اور یقیناً صالح حضرت ملک اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی شخصان ہے حضرت سیدنا امام مالک سدی اللہ تعالی عنہ جو کہ آئمائے اربعہ میں سے ہیں وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو دنیا علم میں بجک وقت حدیث اور سکھ کے امام کہلائے ایک طرف مغرب اور مشرق میں ان کے مقلدین کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے تو دوسری طرف امہات کتب حدیث میں سے اکثر ایسی ہیں جس کی کچھ نہ کچھ احادیث کا سلسلہ صنعت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے سن حدیث میں سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد تخلیفات کتب حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اس کے رسالت سے معمور تھی مدینے کے ذرے, ذرے سے انہیں پیار تھا اس مقدس شہر کی سرزمین میں وہ کبھی کسی سواری پر نہیں بیٹھے اس خیال سے کہ ممکن ہے کبھی اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیادہ چلے ہوں پھر جس جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیادہ چلے ہیں اس جگہ غلام سوار ہو کر چلے یہ نہ انداز محبت ہے نہ انداز غلامی ہے تو درس حدیث کا بہت اہتمام فرماتے تھے غسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے پھر خوشبو لگا کر مسند درس پر بیٹھ جاتے اسی طرح بیٹھے رہتے کبھی دوران درس پہلو نہیں بدلتے تھے ایک دفعہ دوران درد بچھو انہیں بار بار ڈنک مارتا رہا مگر اس پیکرے عشق کو محبت کے جسم میں کوئی ازرا نہیں آیا اور وہ اسی انحماق اور استغرا کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش روایات اور دل نشیں احادیث بیان فرماتے رہے حضرت سیدنا اللہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ شور نام اس طرح ہے امام دار الحجرت امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن امر بن الخارث حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا ابو عامر بن امر رضی اللہ تعالی عنہ جدید القدر صحابی تھے غزب بدر کے سوا وہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جد اعلی امر بن حارث رو اصبح کے ساتھ مشہور تھے اس وجہ سے آپ کو اصبحی کہا جاتا ہے اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سال ولادت میں مرزین کا خلاف ہے لیکن آپ کے تلمیذ رشید یحیہ بن بکیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آپ کی ولادت سرانوے ہجری میں ہوئی اور امام زہبی نے کسی کو صحیح ترین قول قرار دیا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دین بی اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ شکم مادر میں عام معمول کے خلاف تین سال تک رہے رسملہ جہاں تک حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ کا ذکر ہے تو ذکر خیر مختصر کرتا چلوں کہ خلفۂ راشدین کے عہد میں مسائل فکیہ اور فتوا کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں کا رجوع حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا ابو ہریرا سیدنا انس اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف ہوتا تھا اور یہی وہ نفوس قدسیہ تھے جو اس زمانے میں دائرۂ علمیا کا مرکز قرار پائے تھے اثر صحابہ کے بعد فکہ تابعین نے ان حضرات کی ویرات کو سنبھالا جن میں حضرت سعید بن مصجب جو ہیں اور حضرت قرواں ہیں حضرت تعلیم حضرت قاسم سبی اللہ عنہ کے نام بڑے مشہور ہیں اور تابعین کے بعد طباء طاب میں سے ابن شہاب زہری یاہیا بن سعید انصاری زید بن اسلم ربیعہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ المعین نے سلسلے کو قائم رکھا اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جس علمی فضا میں ہوش و حواز کی آنکھ کھولی وہ انہی حضرات کا زمانہ تھا حضرات طبا طاب جس علم کو طابرین اور وہ صحابہ سے سینہ بسینہ منتقل کرتے چلے آ رہے تھے اس علم کو انہوں نے ان تمام بزرگ حضرات سے حاصل کر کے کرتاس پر محفوظ کر لیا تھا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے اساتذہ اور مشائخ میں زیادہ تر مدینہ تجربہ کے بزرگان دین شامل تھے اور حضرت علامہ زرکان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے نو سو سے زیادہ مشائق اور بزرگ دین سے علم دین حاصل کیا ہے آپ کے اساتذہ میں سے چند حضرات کے اسما یہ ہیں حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ بن العوام سیدنا نعیم بن عبد سیدنا زید بن مولا ابر عمر حمید الطویل سیدنا سعید المقبری سیدنا ابو حادن، سیدنا سلمات بن دیناش بن قیسان سیدنا سیدان بن سولین وغیرہ ہوں رحمت اللہ تعالی تعالیٰ اجمائن اساتذہ کی تعداد کافی زیادہ ہے اور حافظ ابن حضرت کلالی علیہ نے تہذیب التہذیب میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھا ہے اور اسی طرح جہاں تک تلامزہ کی بات ہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی بات ہے تو ان کا بھی مختصر ذکر کروں کہ حضرت سیدنہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت رکھی تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ مبارک شہر تمام شہروں میں قلب کی حیثیت رکھتا ہے اس وجہ سے اطراف و اطناف کے لوگ یہاں آتے رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں ایمان دار ایماندار حجرت مالک بن انس ربی اللہ تعالی عنہ کی علمی شہرت اپنے کمال پر پہنچی ہوئی تھی اس وجہ سے بے شمار لوگوں کو آپ سے علم حدیث کے سما کا موقع حاصل ہوا اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی ہو سے سب قسم کے لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں اب اگر ہم ان کے شاگردوں کے نام گنوائیں بہت زیادہ تعداد میں کثیر تعداد میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہیں وہ تلامزہ ہیں شاگرد ہیں بہرحال جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدسی میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قد دراز بدن فربا اور رنگ سفید مائل کا زردی تھا آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھی ناک بلند اور سر پر برائے نام بال تھے منچے بطرزا رکھتے تھے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نے ستاسی سال کی عمر گزاری لیکن داڑھی میں خضاب کی ضرورت محسوس نہ کی یعنی صحت ماشاءاللہ ایسی تھی کہ بال غالباً سفید نہیں ہوئے حالانکہ ستاسی سال عمر ہو گئی تھی لیکن خزاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی یمن مصر اور خوراسان کے بنے ہوئے بیش قیمت لباس زیب تنگ کیا کرتے تھے عام طور پر سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے اور اطر لگاتے تھے سر پر امامہ باندھتے تھے دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکایا کرتے تھے اور ضرورت کے بغیر کبھی سرما نہیں لگاتے تھے چاندی کی انگشتری پہنتے تھے جس پر سیاہ رنگ کا نگینہ تھا اور حسبن اللہ عمل الوکیل کندہ کرایا ہوا تھا ان سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اللہ تعالی مومنین کے بارے میں فرماتا ہے قالو حسبن اللہ عمل الوکیل اس وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کا مضمون ہمیشہ میرے سامنے رہے حتیٰ کہ میرے دل پر نقش ہو جائے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی انہوں کو تحصیل علم کی بے حد لگن تھی زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس کچھ زیادہ نہ تھا لیکن کتابوں کا اشتیاق اس قدر تھا کہ مکان کی چھت توڑ کر اس کی کڑیاں فروخت کی اور کتابیں خریدی اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ان پر دولت کا دروازہ کھول دیا آپ کا حافظہ نہایت اعلیٰ درجے کا تھا فرماتے ہیں جس چیز کو میں ایک بار دیکھتا ہوں اس کو یاد کر لیتا ہوں اور پھر اس کو نہیں بولتا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے جس مکان میں رہتے تھے وہ سیدنا عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہی سبحان اللہ اور مسجد نبوی میں اس جگہ بیٹھتے جہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی بے وقوف شخص کے ساتھ ہم نشینی نہیں کی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ عموماً تنہائی میں کھانا کھاتے تھے اس لیے کسی شخص نے آپ کے خود کو نوش کے احوال بیان نہیں کیے وقت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال اور خود کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے مدینہ منورہ کا بے حد احترام کرتے تھے آپ نے حرم مدینہ میں کبھی قضاء حاجت نہیں کی قضاء حاجت کے لیے تمام عمر حرم میں مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے رہے امام مالک رضی اللہ تعالان عنہ مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے اور اس کا طبق بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جس شہر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو اس شہر کی سرزمین کو سواری کے سموں سے, سے روزتے ہوئے مجھے خیا آتی ہے اب یہ دیکھیے کتنا ایک عشق کا مقام ہے کہ ساری زندگی مدینہ میں رہے لیکن قزائے حاجت کے لیے حرم مدینہ سے باہر جاتے تھے مدینہ میں جو ہے وہ پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے حرم مدینہ سے باہر جاتے تھے ساری زندگی یہ معمول رہا عشق کا ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ایسا گماز ان کی غلط میں خدا ہمیں ڈونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جہاں تک معمولات زندگی کا تعلق ہے تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سادہ اور پر وقار تھی لوگوں کے ساتھ معاملات میں بے حد خریق اور متوازے تھے انہوں نے ساری زندگی علمی خدمات اور تعظیم حرم رسول میں گزاری ابو مصعب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ لکھنا نہیں شروع کیا جب تک اہلیت کی گواہی نہیں دی اللہ اللہ اور حضرت امام زرکانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ احادیث تحریر کی ہیں سترہ سال کی عمر میں درس حدیث شروع کیا اور اس وقت ان کا حلقہ درس اپنے کے حلقوں میں سب سے بڑا حلقہ تھا طلباء کا انگوہ کثیر ہر وقت ان کے دروازے پر موجود رہتا تھا انہوں نے اپنے دروازے پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا پہلے خواص اہل علم کو آنے کی اجازت تھی اور پھر عام طلبہ کو سبحان اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ اللہ ہوتا عال ان ہمارے پاس تشریف لاتے تو عمدہ لباس زیب تن ہوتا اور خوشبو لگائی ہوئی ہوتی تھی اور ابن ساز لکھتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے بیماروں کی عیادت کرتے تھے لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے مسجد میں مجلس منعقد کرتے پھر کسی وجہ سے مسجد میں بیٹھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھ کر چلے جاتے پھر جنازوں میں بھی جانا چھوڑ دیا اور لوگوں کے پاس جا کر تعزیت کیا کرتے اور آخر عمر میں جمعہ اور پانچ نمازوں کے لیے مسجد جانے, میں جانے کے سوا سب کچھ چھوڑ دیا لیکن لوگوں کی محبت اور عقیدت میں فرق نہ آیا بسا اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنا عذر بیان کرنے پر قاضر نہیں ہوتا اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سادہ اور بے نفس تھے ابن محت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا میں اس کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا وہ شخص کا نام سن کر مسئلہ معلوم کرنے آیا تھا تو آپ نے فرمایا جب واپس تم اپنے گھر پہنچو تو بتا دینا کے مالک نے کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سعید بن سلمان کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان دینے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ ایک آیت ہے جو کہ یہاں پر خالقاً تھوڑی سی پرنٹ ہے جس وجہ سے میں اس کی تلاوت نہیں کر رہا بہرحال درس حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ سال کی عمر میں تعلیم و تدریس کی ابتدا کی تھی اور حدیث شریف پڑھانے سے پہلے غسل کرتے عمدہ اور بیش قیمت لباس تک کرتے خوشبو لگاتے پھر ایک تخت پر نہایت و انتفاری سے بیٹھتے اور جب تک درس جاری رہتا انگیٹھی میں او اور لوبام ڈالتے رہتے تھے ویسے حدیث کے درمیان کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حدیث میں حاضر ہوا حضرت امام مالک روایت حدیث فرما رہے تھے اسی دوران ایک بچھو کی کاٹنے کے باوجود بار بار کاٹنے کے باوجود آپ نے نہ پہلو بدلا نہ سلسلہ روایت طرح کیا اور نہ ہی آپ کے تسلسل کلام میں کچھ فرق محسوس ہوا اور بعد میں آپ نے فرمایا میرا اس تکلیف پر اس قدر صبر کرنا کچھ اپنی طاقت کی بنا پر نہ تھا بلکہ محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے تھا سبحان اللہ اور عام طور پر درس حدیث کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ استاد حدیث پڑھے اور شاگرد سنتا رہے دوسرا یہ کہ شاگرد حدیث پڑھے اور استاد سنتا رہے اہل عراق نے درس حدیث کے لیے صرف پہلے طریقے کو اختیار کر لیا اور اسی طریقے میں درسِ حدیث کو منحصر خیال کرتے تھے اس وجہ سے حضرت امامی مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور اعجاز کے دوسرے علماء نے درس حدیث کے لیے دوسرے طریقے کو اختیار فرمایا میرے آقا میں والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان قریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پگلا دیں گے پھر بھی انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا اللہ اللہ یہ حدیث دوبارہ سنے کہ ان قریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پگلا دیں گے پھر بھی انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا حضرت سفیان بن عینیا اور امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ علماء کے درمیان ایک درخت شندہ ستارے کی مانند ہیں یہ جی فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عید نہ ہوتے تو اس سے علم رخصت ہو جاتا ابن واحب کہتے ہیں کہ اگر امام مالک اور حضرت لیس نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں حضرت اسحاف بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس چیز پر حضرت سوری حضرت امام مالک اور اوزائی اتفاق کر لیں وہ سنت ہے خاص باب میں سری وارد نہ ہو اور حضرت امام نصائی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تب اب کی جماعت میں حضرت امام مالک سے زیادہ از ہی ان سے بڑھ کر کوئی شخص حدیث میں معمون تھا سبحان اللہ عبد عبدالرحمان بن مہدی کہتے تھے کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ روایت حدیث میں امام تھے اور امام اور سلف کے امام تھے اور امام مالک ان دونوں فنون کے امام تھے پلیز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے امام مالک سے کوئی زیادہ مند شخص نہیں دیکھا یاحیہ بن سعید کتاب یا بن معین انحدیز کہتے تھے نیز ابن معین کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں اور ابن قدامہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک اپنے زمانے میں سب سے زیادہ قوی حافظہ رکھتے تھے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ابن شہاد زہری کے شاگردوں میں امام مالک سب سے فائد تھے اور امام بخاری نے کہا کہ صحیح ترین سند یہ ہے کہ مالک ان نافع ان ابن عمر اللہ اکبر پر امام اور بائی فرماتے تھے کہ امام استاد العلماء عالم حجاز اور مفتی شرمین ہیں اور جب امام مالک کے وشال کی خبر حضرت سفیان بن مہینیا کو پہنچی تو فرمانے لگے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روئے زمین پر اپنی مثال نہیں چھوڑی اللہ اکبر کبیرہ یہ چند شخصیات کے میں نے جو ہیں وہ کلیمہ کلیمات الصنا آپ کے سامنے کلیمات الصنا پیش کیے ہیں جو کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمائے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے واسر حصہ فرمایا تھا اور وہ اس رسول کے سراپا اور سنت نبویہ کی ابڑی تصویر سے محسوس بن عبداللہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام کا ذکر کیا جاتا تو شدت جذبات سے ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور اس میں مبارک کی تعظیم کے لیے بے اختیار جھک جاتے تھے اور مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے سے انہیں عشق تھا اور وہ حرم میں رسول کی گلیوں اور بازاروں کا بھی احترام کرتے تھے اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حضرت امام مالک کو بیش بہار نعمت نصیب ہوئی تھی امام ابو نیم اخانی اپنی صنعت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ فلف امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک نے فرمایا دیکھو تمہارے مسلح کے نیچے کیا ہے انہوں نے دیکھا ایک کاغذ تھا جس میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اخباب نے اپنا خواب لکھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی مجلس میں لوگ جمع ہیں فرمایا میں نے تمہارے لیے اپنے ممبر کے نیچے علم چھپا رکھا ہے اور حضرت امام مالک کو حکم دیا کہ وہ اس علم کو لوگوں میں تقسیم کر دے تو دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر سبحان اللہ اور حضرت اسماعیل بن مزاح مروضی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ اللہ سلام کی زیارت کی اور آپ سے اطار کیا کہ حضور ہم آپ کے بعد کس سے سوال کیا کریں فرمایا مالک بن انس سے ابو عبد اللہ بن بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ سلاۃسلام کی زیارت کی آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعال عنہ حضور اکرم علیہ صلاح والسلام کے سامنے معدب کھڑے تھے حضور کے پاس جو ہے وہ مشک تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تھوڑی تھوڑی مشک حضرت امام مالک کو دے رہے تھے اور وہ اس مشک کو لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دل یہ ہمارا کہتا ہے کہ وہ مشک گویا کے سرکار کی حدیثیں ہیں جو کہ وہ جو آپ نے لوگوں میں جو ہے وہ بیان فرمائی اور محدثین میں سے بے شمار محدثین کی کتابوں کی سندیں کسی نہ کسی حوالے سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتی ہیں اور اسی طرح محمد بن رفا بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی زیارت کی تو آب علیہ السلام سے ارض کیا حضور مالک اور لہس میں زیادہ علم کس کا ہے فرمایا میرے علم کا وارث مالک ہے اور مسنا بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے حضور علیہ السلط کی زیارت نہ کی ہو اللہ اکبر حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی نے خلیط الاولیاء میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک تھا طلاق کے مسئلے پر مقررہ واقعہ نہیں ہوتی اور اس ان کے زمانے کے حاکم نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا اور ان کو زدو کو کیا اور اونٹ پر سوار کر کے شہر میں پھرایا اس حال میں بھی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند فرمایا کہ جو شخص مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابو عامر مالک بن انک ہوں اللہ اکبر اور طلاق کے بارے میں آپ نے اپنا جو مسلک تھا وہ بیان فرمایا تو ان اللہ والوں پر یہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ ان آزمائشوں پر پورا اترتے تھے مالکی مسلک کے رواج کے بارے میں جہاں تک مسئلہ ہے تو مغربی ممالک خصوصاً اندلس میں حضرت موجودہ اسپین آپ کہہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلط کا بہت زیادہ چرچا ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ وہاں کے لوگ جب حج اور زیارت روزہ منورہ کے لیے خیرمین حاضر ہوتے تو مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت مقبولیت اور آپ کے علم و فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوتے اس سبب سے اندلس میں عام طور پر لوگ امام مالک کے فتح کی پیروی کرتے تھے چنانچہ قرطبہ سے مسمودی مدینہ منورہ پہنچے اور ایک سال تک امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہے اور واپس آ کر انہوں نے مبتع امام مالک اور فتح امام امام مالک کی تبلیغ اور اشاہت کی اسی طرح انجلس کے ایک اور عالم, عالم عیسا بن دینار حضرت امام مالک کے شاگرد تھے اور ان دو حضرات نے دیار مغرب میں امام مالک کے مسلک کی بہت زیادہ خدمت کی اور ابن حضم نے لکھا ہے کہ یحیع بن یاہیا کو شاہی دربار میں پذیرائی حاصل تھی اور تمام شہروں میں قاضیوں کا تصور ان کی رائے سے ہوتا تھا اور یا بن یاہیا اس بات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے کسی ایسے شخص کو قاضی نہ مقرر کر دیا جائے کہ جو مالکی مسلک سے اختلاف رکھتا ہو تو اپنے مسلط کے اعتبار سے ان کے یہ معاملات تھے جہاں تک آپ کے وسالے پاک کا بیان ہے تو حضرت یا مسمودی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرض الموت طویل ہوا اور وقت آخرا پہنچا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے تمام علماء اور ففحا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جمع ہو گئے تاکہ حضرت سیدہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری ملاقات سے فیض یاب اور ان کی وسیعتوں سے بہرہ مند ہوں یحیا بن یحیا کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت کرنے والے مجھ سمیت تاریخ بتائی کسی نے ماہ سفر کا بھی ذکر کیا ہے لیکن ایک سو اناسی ہجری ون سیون نائن ہجری ہے تاریخ وشال حضرت امام مالک نہ ہوتا عنہ ان ہوتا تو یہ تو ان کی سیرت پر ہم نے مختصر چند باتیں ارض کی ہیں آئیے آپ کی لکھی ہوئی بہت ہی مشہور حدیث کی کتاب مبتہ امام مالک کے بارے میں بھی چند کلمات خیر ارض کرنے کی سعادت اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ گناہ گار کو بھی حدیث کا علم حدیث کی محبت اور محبوب علیہ السلام کا عشق اور بار بار زیارت نصیب فرمائے دنیا اور آخرت میں ہر بلائی اللہ اس کے صدقے نصیب فرمائے اور ہر برائی سے بچائے عامر حدیث میں جس کتاب کو سب سے پہلے مدون کیا گیا وہ مبتع امام مالک ہے امام شاہی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کے بعد قرآن کے بعد روئے زمین پر اس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے اور فن ضرح بق کے مشہور امام حافظ ابو ذرا راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کے موقع کی تمام احدیث صحیح ہے تو وہ خائن نہیں ہوگا یعنی اس کی قسم صحیح ہے اور حضرت ابو بکر بن العربی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث میں صحیح بخاری صحیح حیثیت رکھتی ہے اور اس موضوع پر اصل اول اصل ابل مبتع امام مالک ہے اور حافظ ذہنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبکہ کی صحت اور قوت سے لوگوں کے دلوں میں جس قدر حبت پاری ہے اس کا, کا جو ہے کوئی کتاب جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی اللہ اکبر قبیرہ تو حافظ ابن حمان لکھتے ہیں فقہائے مدینہ میں امام مالک وہ شخص ہے جنہوں نے روایات کے بارے میں تحقیق سے کام لیا اور جو شخص حدیث میں سکہ نہ تھا اس سے اعراض فرمایا وہ صحیح روایات کے علاوہ نہ اور کوئی چیز روایت کرتے اور نہ کسی غیر سکہ سے حدیث بیان کرتے اور یاحیہ بن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ آج قوم کے پاس فن حدیث میں مبتع سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے اور محمد بن صدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں جیارت کی تو عرض کیا حضور مجھے کچھ احادیث بیان فرمائیے جن کو میں آپ سے روایت کروں تو فرمایا اے ابن السری میں نے مالک کو ایک خزانہ دیا ہے جس کو وہ تم میں تقسیم کریں گے اور یاد رکھو وہ خزانہ موقع ہے سبحان اللہ پھر عطا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت کے بعد مسلمانوں کے لیے موقع سے زیادہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے اس کتاب کا سما کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ تو دیکھئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا مقام ہے حضرت سیدنا امام مالک تبی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا سبب تعریف کیا تھا مبّہ شریف کا حافظ ابن مصعب زہری لکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور عباسی نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک کتاب تسلیم کر دیجیے جس پر عمل کرنے کے لیے میں لوگوں کو آمادہ کروں حضرت امام مالک مختلف عذر پیش کرتے رہے مگر خلیفہ نے باسرار شدید آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لیا بلاخر آپ نے مبتع کی تصویر شروع کی لیکن اس کی تکمیل سے پہلے خلیفہ منصور کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے محمد مہدی کے ابتدائی دور خلافت میں اس کتاب کی تکمیل ہوئی جہاں تک مدارج تعلیف کا تعلق ہے تو ابن الوہاب ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لاکھ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبتع کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں میں نے یہ آپ سے غالباً عرض کیا کہ ببن الوہب ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک لاکھ احادیث میں سے مبتع کا انتخاب کیا پہلے اس میں سے دس ہزار احادیث جمع کی پھر مسلسل غور کرتے رہے یہاں تک میں سے پانچ سو احادیث باقی رہے حافظ ابن عبد البد لکھتے ہیں کہ امام اور زاری رحمت اللہ علیہ کے شاید عمر بن عبد الواری کہتے ہیں کہ ہم نے چالیس دن میں امام مالک کو محبت سنائی تو آپ نے فرمایا کہ جس کتاب کو میں نے چالیس سال میں تعلیم کیا تو نے اس کو چالیس دنوں میں حاصل کر دیا تاریخ میں اخلاق کا معاملہ دیکھے تو جب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عبت کو تسلیم کرنا شروع کیا تو آپ کو دیکھ کر دوسرے علماء نے بھی آپ کی طرح اس فن میں لکھنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اس تکلیف کی وجہ سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں جبکہ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عن قریب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا کام محض اللہ کے لیے ہے چنان کے مبّّہ کے ضرور میں آنے کے بعد وہ تمام کتابیں اپنی رونق اور شہرت کھو بیٹھی اور اس زمانے کی تعلیفات میں سے سوائے مبہ کے آج کسی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تصویر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا اخلاق ثابت کرنے کے لیے موقع کے مصورہ کے تمام اوراق کو پانی میں ڈال دیا اور فرمایا اگر ان اوراق میں سے ایک وقت بھی بیگ گیا تو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے چالیس سال کتاب لکھ کر آپ نے وہ راخ پانی میں ڈال دیے یہ فرمایا کہ ایک وقت بھی اگر بیت گیا تو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن یہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو کس نیت اخلاص کا سمنا تھا کہ پانی میں ڈالنے کے باوجود ان اورق میں سے کوئی ورق بھی نہیں دیتا اور اس کام میں امام مالک کا اخلاص اور ان کی للہ یہ تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی طرح جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے تو حضرت نہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو کسی عنوان کو ثابت کرنے کے لیے اولن حدیث مسند وارد کرتے ہیں اور اگر حدیث مسند نہ مل سکے تو سقات صحاب عین سے مرسل روایت کرتے ہیں جب حدیث مرسل بھی نہ مل سکے تو بلاغات کو وارد کرتے ہیں اس کے بعد آثار صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں آثار میں حضرت سیدنا عمر کے قضایا اور حضرت ابن عمر کے فتح کو مقدم رکھتے ہیں صحابہ علیہ مردوان عظم الم کے بعد مقوال طاب کی طرف رجوع کرتے ہیں صحابہ صاحبین میں بھی فقہ مدینہ کو ترجیح دیتے ہیں اور خاص طور پر حضرت شعیب بن مصعب عربہ بن زبید حضرت قاسم حضرت سالم سلمان بن یساد حضرت ابو سلما حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو بکر بن امر اور حضرت عمر بن عبد العزیز ربی اللہ تعالی عنہم علمین کے اقوال کا ذکر کرتے ہیں اور بعض جگہ امام مالک کسی عنوان کے تحت حدیث مسندہ، آثار اور فضاو تعدین ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے بھی ذکر کرتے ہیں اور اس میں بہت تفصیلات ہیں بہرحال مبتع شریف میں بلاغات اثانی چار نادر حدیثیں اور یہ تمام مطلب معاملات شامل ہیں اور اسی طرح تعداد حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے تو حضرت ابو بکن العربی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مبکہ امام م... مالک کی کل روایات بارے صحابہ اور خطابہ تابعین ایک ہزار سات سو بیس ہیں جن میں سے چھ سو مسند ہیں دو سو بائیس مرسل ہیں چھ سو سترہ موقوف ہیں اور دو سو پچہتر اقوار طابئین ہیں اور اسی طرح جہاں تک موقع شریف کے راویوں کا تعلق ہے تو اس بارے میں بھی عرض کروں کہ مبتع امام مالک کو ہر طبقہ کے لوگوں نے بدکثرت روایت کیا خلفا اسلام میں ہارون رشید خلیفہ امین اور مامون نے مجتحیدین میں سے امام شاہ امام محمد بن الحسن امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف نے رضی اللہ تعالی نے مجمائی ان تمام مستحدین میں صرف امام محمد بن الحسین شیبانی نے امام مالک سے بلا واسطہ مبقع کی روایت کی ہے اور باقی مستحدین نے بال واسطہ مبقع امام مالک کو روایت کیا ہے اور امام مالک کے خصوصی سلامزہ میں سے بن مصنوعی جتنے قاسم اور اسبب نے اور سرفیہ میں سے حضرت جنون مصری نے اور محدتی میں سے ایک کثیر جماعت نے اس کو روایت کیا ہے جن کا احسار بہت دشوار ہے ہم ان کا ذکر مکمل تفریح سے کرنے پر عازم نہیں ہے اور ان کے نسخے بھی کئی ہیں اور اس کے علاوہ مطلب موقع کی شع اور تعلیمات ہیں جن کو یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں تو یہ مختصر تعارف ہے موقع امام مالک کا اگر آپ بھائیوں سے ہو سکے تو اس پیاری پیاری حدیث کی کتاب کو شرح سمیت پڑھیں شرح سمیت پڑھیے گا کیونکہ فکۂ امام مالک فکائے مالک ہے ظاہر ہے ان حدیثوں کے تحت انہوں نے اپنا فک بیان فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام کے ارشادات پیش فرمائے ہیں اور جو فک کے علاوہ احادیث ہیں اور مطلب فضائل پر تو وہ تو بہرحال سب کے لیے ہیں جی یہ کتاب ان کا تو نام ہے محبت امام مالک مبتا امام مالک یہ حدیث کی کتاب ہے سب سے پہلے جو مت مدین متّن کی گئی اور اس کتاب کو شرح سمیت پڑھیں اور شرح بھی حلفی جو ہے وہ عالم دین کی ہونی چاہیے تاکہ مبت امام مالک کو آپ پڑھ کر جو ہے اس کی شرح جب آپ پڑھیں گے تو اس میں فطہ حنفی کے اعتبار سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ورنہ ایسی احادیثیں جو کہ فطا حنفی کے مطابق نہیں ہیں اس کو مطلب جو ہے وہ پڑھ کر آپ ظاہر ہے کہ مسائل میں کہیں پریشان نہ ہو جائیں جی اس کی اردو میں شرح مل جاتی ہے ممتا امام مالک الحمدللہ میری چھوکی سی لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ تو اس کی اردو میں مطلب ترجمہ تو مل جاتا ہے سر میں دیکھ لوں گا یا عمران بھائی کو اس بارے میں علم ہو تو میرے علم میں نہیں ہے عمران بھائی کو معلوم تو ہوں تو انہوں بتائیں بلکہ یہ میں مبتع امام مالک اپنے ہاتھوں میں لینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یہ ماشاء اللہ یہ مبتا شریف الحمدللہ میرے ہاتھوں میں ہے المتہ امام مالک تالیف امام دار الحجرا امام ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک المدنی رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی ایک سو انسی ہجری یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ ترجمہ اور تخریج جنہوں نے کی ہے اب اللہ محمد محی الدین جہانگیر صاحب ہیں عالم دین ہیں جنہوں نے مطلب یہ کی ہے اور اس بارے میں پہلے میں آپ کو کچھ اور بھی بتا دوں حدیث دل کیا بات ہے صلی اللہ علیہ محمد ٹھیک ہے یہ دیکھیے موبطہ شریف اس میں نمازوں کے کتاب السلّہ الصلاح... اچھا حدیث دل کیا ہے یہ میں ایک نظر پڑ گئی ہے حدیث دل میں ذرا حدیث دل دیکھ کہ حدیث دل کیا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد المحذین للجوذ والقران والی و بارک وسلم صلاۃ و سلامٌ علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی میں ان میں انشاءاللہ پھر دیکھ لوں گا اس کو بہرحال یہ اس میرے پاس جو ہے نا اس میں تخریج بھی ہے اور موبطہ شریف میں ان کی تخریج بھی ہے اس کا ترجمہ بھی ہے اور یہ حنفی بزرگ بھی ہیں غالباً جن کا مطلب یہ ہے بسم اللہ الرحمن, الرحمن, الرحمن. چلیے میں مبکتہ شریف کی جو ہے نا وہ سب سے پہلی حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں مبتعہ شریف کی سب سے پہلی حدیث یہ برکت کے لیے, لیے مبکہ امام مالک کی سب سے پہلی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب वकूत اس نماز کے اوقات کا بیان باب وقوط اس نماز کے اوقات میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں ابن شہاب بیان کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نماز کو تاخیر سے ادا کیا تو حضرت عروا بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے ردی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے ایک نماز کو تاخیر سے ادا کیا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے مغیرہ یہ تم نے کیا کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ایک نماز ادا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نماز ادا کی پھر اگلی نماز کے وقت میں انہوں نے نماز ادا کی نبی پاک علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی پھر انہوں نے نماز ادا کی پھر نبی پاک علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی پھر انہوں نے نماز ادا کی نبی پاک علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی پھر انہوں نے نماز ادا کی نبی پاک علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بولے اے عروا غور کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا حضرت جبرائیل نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز کے اوقات بتائے تھے تو عربا نے جواب دیا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ صاحبزاد بشیر نے یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے اس یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے یہ جی اسی طرح حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے نے بھی بیان کی ہے یہ عیسے الحمد للہ مبتع شریف کی سبحان اللہ علم کا خزانہ حضرت اللہ تعالیٰ حبیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمایا ہمیں اور محبت رسول میں عشق رسول میں مخبور ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت حدیث بھی کرنے کی توفیق فرمائے آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا الحمد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بعد آج ہم نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی کرنے کی شہادت حاصل کی ہے اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ تبارک تعالی آئندہ جمع المبارک کو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبار کا بطالہ آئندہ جم آبارک کو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ اللہ و کا الحمدللہ الحمد الحمدللہ سما الحمد آپ تمام بھائی جانتے ہیں قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سالانہ بین الاقوامی سنتوں برا اجتماع تیئیس چوبیس پچیس اکتوبر کو مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں الحمدللہ ہو رہا ہے بھرپور طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہے اس عظیم الشان فقیت المثال اجتماع کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اہل حق کا حج کے بعد سب سے بڑا یہ اجتماع ہے جو کہ سرزمین اولیاء مدینہ الاولیاء میں ہوتا ہے حضرت قطب دوران سید حضرت سید بہاؤدین ذکر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ حضرت سیدنا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء ملتان کے زیر سایہ الحمدللہ یہ اجتماع ہوتا ہے ان کی کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں بھی ہوتی ہیں آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ ضرور بل ضرور آپ بھائی بھی آنے کی کوشش کرمائیں اور اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے آپ پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کے دوست احباب ہیں الحمد انہیں انہیں دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعوت جتما دے آج کی دعوت سے جتما میں اللہ کرے سب آ جائیں لیکن اگر کوئی نہ بھی آیا تو کم سے کم آپ کی اتما کی وجہ سے تشہیر ضرور ہو جائے گی اور جو آپ کی دعوت سے آ گیا اور سنت کے رستے پر چل پڑا تو انشاءاللہ اللہ زندگی بھر آپ کو بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بڑی کرم نوازی ہوں گی الحمد کل رضوان بھائی سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا اور ماشاءاللہ دل باغ مدینہ ہو گیا کہ جو ہدف رضوان بھائی نے اعلان کیا تھا ہزار ڈالر کا اس سے زیادہ الحمدللہ کافی زیادہ بلکہ فنڈ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے آج ہم نے کافی اسلامی بھائیوں سے اس سلسلے میں بات کی ہے اور تقریباً جو ہے ہمارے علاقے سے ایک کوچ اسپیشل جو ہے وہ ہم ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے ترکیب بنائیں گے جن کی ان شاء اللہ تعالیٰ اس فنڈ سے ترکیب بنا کر ان کو ملتان شریف کے استعمام میں ترکیب لے کر جائیں گے اور بس والوں سے بھی رابطہ ہم نے کیا ہے اور ان اللہ تعالی مطلب مزید معلومات ہو جائیں گی آج جو ایک دو بسوں والوں سے معلومات ہوئی ہیں یعنی جو ہمارے پڑوس کے حلقے ہیں جنہوں نے بسیں ابھی کروائی ہیں تو ان سے مطلب جو ہے وہ معلوم چلا کہ ان کی پچانوے ہزار نائنٹی فائیو تھاؤزینڈ کی گاڑی بک ہوئی ہے جمعرات کو گاڑی یہ اے سی کوچیز چلیں گی اور پیر کے دن واپسی ہے اجتماع کے بعد تو اندازہ لگا لیں کتنا کوسٹلی ہے یہ تو یہ تو یقیناً اللہ رسول کی طرف سے کرم نوازی ہوئی اور مطلب بالکل پرسوں اچانک مطلب جو ہے مطلب یہ ہم نے بھی اعلان کر دیا اور اللہ نے رضوان بھائی اللہ تعالی ان کو خوش رکھے انہوں نے بھی بہت ترغیبیں دلائیں اور اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آپ سب نے اس میں جذبے کا بہت اظہار کیا اور ماشاء اللہ بہت مناسب الحمد للہ فنڈ ہو گیا ہے آئندہ سال میری نیت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی ادا فرمائے انشاء اللہ تعالی ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے ہم ایک نہیں بلکہ دو تین گاڑیاں ان اللہ چلائیں گے جن میں جو ہے وہ ترکیب ہوگی اور اس سال بھی نہ صرف یہ کہ ہم مطلب یہ کوچ کی ترکیب بنا رہے ہیں بلکہ آپ کے دی ہوئی رقم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے عمران بھائی ایسے اسلامی والیوں کو بائی ٹرین لے کے جائیں گے تو وہ ٹرین کی ترکیب انشاءاللہ شاء عمران بھائی فرما رہے ہیں اور ہم یہاں سے کوچ کی ترکیب انشاءاللہ شاء کریں گے یہاں پہ اسپیشل کوچ یا پھر ہمارے مختلف حلقوں میں جو مختلف اسلامی بھائی اس طرح ہیں جو کہ غریب ہیں نادار ہیں یا انہیں کچھ مشکلات کا یا بہت مشکلات کا سامنا ہے ان کی ترکیبیں ہم ان اللہ تعالیٰ ہر کوچ میں انشاء اللہ تعالیٰ بنا دیں گے اور پھر ملتان شریف میں بھی جو اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی قافلے میں جو ہے وہ جانے کی شہادت حاصل کریں گے جن کے پاس ٹھنڈ کا مسئلہ ہوگا تو ان تمام کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک بطالہ جو ان میں سے واقعی ایسے ہیں کہ جن کو مشکل ہے تو ان کی بھی ہم انشاءاللہ تعالی مدد کریں گے اس وجہ سے آپ سے ہم نے کلی طور پر اختیارات کے ساتھ یہ درخواست کی تھی کہ اجتماع اجتماع کے علاوہ بھی ہر طرح سے کسی بھی دینی کام میں ان پیسوں کو خرچ کرنے کی جو ہے وہ اجازت آپ دے دیں تاکہ آپ بھائیوں کی طرف سے جب یہ اجازت ہوگی تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اور مجھے اپنے رب کے کرم سے امید ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ کہ یہ رقم انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے عمران بھائی کے ذریعے سے جو جو بھی اسلامی بھائی اجتماع میں جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء تعالی عالم برزخ میں ہی آپ کو انشاءاللہ معلوم چل جائے گا مجھے ایک بھائی نے مطلب یہ کہا کہ حضرت ہم نے جو رقم دی ہے اس سے آپ بھی اجتماع کی اپنی ترتیب بنائیں تو میں نے مسکرا دیا میں نے کہا حضرت روم میں اس طرح کا اعلان مناسب نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم نے اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ آپ سے درخواست کی ہے کہ اس طرح کا مسئلہ ہو لیکن بہرحال یہ ان کی محبت تھی ان کا معاملہ تھا صرف میری ذات کے لیے کیا معاملہ ہے ایسا نہیں ہے آپ بس غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان کے درجات کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و وطالعہ انہیں خوشحالی جو ہے وہ نصیب فرمائے آمین آمین آمین تو ان اللہ تعالی عمران بھائی کے حلقے سے جو ہے وہ بائی ٹرین اسلامی بھائی جا رہے ہیں ہمارے حلقے سے جو ایک تحصیل ہے ہماری وہاں سے بائی ٹرین بھی ہیں کوچیز پر بھی کوچیز کے ذریعے بھی الحمدللہ اسلامی بھائی جا رہے ہیں بلکہ ایک دو مدنی اسلامی بھائیوں سے بھی میری گفتگو ہوئی جو کہ جامعت المدینہ میں پڑھا رہے ہیں تو ان کے طلبہ کی بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہم اس میں سے ان کی جو ہے وہ بنا دیں گے تو ان اللہ تعالیٰ امین ہیں ہم آپ کی رقوم کے اور اللہ نے چاہا تو اجتماع کے بعد اس کی تفصیلات عمران بھائی بھی آپ کو ان شاء اللہ بتا دیں گے اور میں بھی آپ کو ان شاء کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کر دوں گا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آمین آمین آمین آپ بھائی گرین لیٹ ہنڈریڈ بھائی سے ضرور عیادت کریں ان کی والدہ کے لیے بھی تو رضوان بھائی آپ موجود ہیں رضوان بھائی موجود ہیں ابھی آواز کو اگر سن رہے ہوں موجود ہوں تو اظہار فرمائیں اچھا شاید ابھی ابھی ہیں رضوان بھائی تو ابھی ہیں غالباً تو عمران بھائی آپ تشریف لائیں کچھ ارشاد فرمائیں آپ بھائیوں کی تیاری کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے ملتان شریف کے لیے